بسم اللہ رحمن روسی حکم مل رحم روشی یہ ذہن میں رہے کہ آیت نمبر 162 تک بنی اسرائیل کے ساتھ جو خطاب ہو رہا تھا ان کی جو کچھ کرطوت بیان ہوئے حق کو چھپانے کے حوالے سے حق کی مخالفت کے حوالے سے ان کے بیان کے بعد آج نمبر 163 سے بنی اسماعیل کو یعنی اس امت کو خطاب ہو رہا ہے اب سوت کے آخر تک جتنا بھی خطاب چلے گا وہ سارے کا سارا اسی امت کے ساتھ ہوگا جو عقل علیہ السلام کی مخاطب ہیں انہیں کے ساتھ خطاب ہوگا یہ پچھلی ایک آئے مبارکہ رہ گئی پہلے اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں اس کے بعد اس پر گفتگو کرتے ہیں آیت نمبر 161 اور 162 بلکہ دو آیات کریمہ ہیں پیچھے رفتار کو نے ارشا فرمائے کہ وہ لوگ جو حق کو چھپاتے ہیں اگر وہ توبہ کر لیں اور حق کو بیان کرنا شروع کر دیں تو ہم ان کی توبہ قبول فرمائیں گے اور ہم بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے بہت مہربان ہیں آگر تبارک و نے ارشا فرمایا جو کافر ہی رہے پھر حق کو نہ مانے حق کی طرف نہ آئے اس کا حال کیا ہے یہودوں نے سارا ہندو سیکھ جتنے بھی بدھو ہیں سارے کے سارے جتنے بھی کافر ہیں ان سب کا حال رب تبارک وطال نے سائے مبارکہ میں بیان فرمائے فمائے کہ ان الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارُونَ میں بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں اور کفر کی حالت میں ہی مر جائیں کفر کی حالت میں مر جائیں اُلَائِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْنَّاسِ میں یہی ہیں وہ لوگ جن پر رب تعالیٰ کی بھی لانت ہے اس کے فرشتوں کی بھی لانت ہے اور تمام لوگوں کی لانت ہے ان پر لانت لانت ہے اور فرمایا کہ خالدین فیحا اس لانت میں ہمیشہ رہیں گے اس جہنم میں ہمیشہ رہیں گے لا خفم العذاب اور نہ انہیں ان کے عذاب میں تخفیف کی جائے گی یہ و الا کے جتنے بھی کافر ہیں ان کے کسی کی کسی کے عذاب میں نہ تخفیف کی جائے گی نہ ان کا عذاب ہلکا کیا جائے گا بلاحمین اور نہ ہی کی طرف نظر رحمت کی جائے گی لاہون کا یہ بھی ہے کہ نہ ان کو مہلت دی جائے گی ٹھیک ہے نہ ان کو مہلت ملے گی ان یعنی کو چھوٹ مل جائے تھوڑی سی ایسا بھی نہیں ہوگا اور نہ ان کی طرف نظر رحمت ہوگی بالکل ان پر کسی طرح کا کوئی رحم نہیں کیا جائے گا پیچھے چونکہ غانت کا ذکر ہوا عذاب کا ذکر ہوا اگر وہ اس لانت سے چھٹکارا پانا چاہتے, چاہتے ہیں تو اللہ حکم اللہ واحد تمہارا وہی وہ تمہیں بچا سکتا ہے آ جاؤ اس کے مان کر حق کے راہ کے پر آ جاؤ تم تو اللہ تبارک سے بچا لے گا ہاں وغیرہ تم لانتی لانتی رہو گے یہ آٹ نمبر 163 کا پچھلی آیات کریمہ کے ساتھ تعلق یہ ہے کیونکہ جوڑ کے ساتھ چل رہا ہے نا کلام ہے رفت بار نے ارشا فرمایا جی دیکھے اب و علاح کم الاح واحد فرمایا تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقیدت توحید تو کا بیان شروع کیا کس کا بیان شروع کیا عقیدت توحید کا یہ ذہن میں رہے ایمان کی جو عمارت ہے نا اس کی سب سے پہلی ایٹ وہ عقیدت توحید ہے یہ الگ بات ہے کہ ہمیں ہم نہ بیان کرتے ہیں نہ سنتے ہیں ہے یا نہیں ہمارے مجموعوں میں کہاں ہوتا ہے جناب عقیدت توحید سنا دیں عقیدت توحید بھی بیان کریں گے تو کچھ اور ہی ثابت کر رہے ہوتے ہیں ہم تو اے اے عقیدت توحید کا نام لیں گے لیکن ثابت کچھ اور ہی کریں گے یہ رویہ ہمارا ٹھیک نہیں ہے عقید توحید ایمان کا سب سے بنیادی عقیدہ کلمہ طیبہ پڑھ دے نا تو اس میں سب سے پہلے عقید توحید کا بیان ہے سب سے پہلے عقیدت توحید ہے اس کے بعد جا کے عقید نبوت اور رسالت کا عقیدۂ ختم نبوت بعد میں آتا ہے سب سے پہلے عقید توحید ہے رب بارک تعالیٰ نے دیکھیں اس کلام کو دیکھیں کہ عقید توحید کو بیان کیسے کیا کیونکہ اس امت کے ساتھ ختاب ہو رہا ہے تو اس امت کے ساتھ خطاب میں ربت بارک تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنی عقید وحدانیت کو بیان فرمایا عقید وحدت کو بیان فرمایا عقیدت توحید کو بیان فرمایا تو میں الحکم الم واحد میں تمہارا جو الہ ہے وہ بس ایک ہی علا ہے مستحق کے عبادت عبادت کے لائق ذات ہستی کوئی ہے الحم واحد وہ ایک ہی ہے بس بیان ہو گیا تھا نا تمہارا اللہ ایک ہی لاہ بس آگے پھر فرمایا لا الہ اللہ علاوہ کوئی معبود نہیں ہے وہی محبود ابر حق ہے اللہ کے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے وہی معبود ابر حق ہے, ہے وہی, وہی, وہی اللہ ہے آگے فرمایا کہ ورحمان الرحیم میں کہ لا اللہ رحمان الرحیم میں کہ وہ بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے جی آپ یہ دیکھتے ہیں لفظ الرحمن اور رحیم کا ذکر قرآن کریم میں بہت مرتبہ ہے قرآن پاک کو ہم نے شروع کیا تو پہلے بسم اللہ پڑی تھی بسم اللہ لفظ اللہ کے ساتھ رحمان اور رحیم دونوں اکٹھے آئے ہے یا نہیں الحمدللہ اللہ رب العالمین پہلے شروع شروع کی رب العالمین الرحمن الرحیم وہاں بھی رحمٰن اور رحیم اکٹھے آئے اور یہاں عقید توحید بیان ہو رہا ہے یہاں پر بھی لفظ الرحمن اور الرحیم دونوں اکٹھے ہی آئے ہیں اللہ کم الحم واحد کے ساتھ ہی. عقیدت توحید بیان ہو رہا ہے عقیدت توحید کے ضمن میں رب تبارک کو تعالیٰ نے اپنی دو صفات جن کا ذکر کیا وہ ہے رحمان اور رحیم <الزبال> وہ صفات کون سی ہے <الزبال> <الزبال> رحمان اور رحیم یہ دو سفتیں اللہ تبارک و تعالی کی اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں کو عقیدت توحید <الزبال> کے بیان میں عقیدت توحید بیان کرتے ہوئے اپنا تعارف جن دو صفات کے ساتھ کیا وہ رحمان اور رحیم تو سمجھ آیا مسئلہ اب غور کرنے والی بات یہ ہے کہ رحمان کا مانا بھی بہت زیادہ مہربان اور رحیم کا بانا بھی بہت زیادہ رام فرمانے والا دونوں میں فرق کیا ہے <العنی> دونوں میں فرق جو ہے وہ یہ ہے <العنی> کہ لفظ رحمان جو ہے اس میں رحمت خاصہ مراد ہے <العنی> اور لفظ رحیم جو ہے اس میں رحمت عامہ مراد ہے <العنی> جی اور لفظ رحمان جو ہے اس میں رحمت کا جوش ظاہر ہو رہا ہے رحمت کا جوش ظاہر ہو رہا ہے جوش رحمت, رحمت رحمان کے اندر اور رحیم جو ہے اس میں دوام رحمت ہے اور اس کی رحمت جو ہے وہ مسلسل وہ متوجہ بھی ہے رحمت کا مطلب وہ ہم وقت ہر ایک کی طرف متوجہ ہے رب تبارک کی رحمت اور دوام کا مطلب یہ ہے دوام رحمت کا معنی یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ مسلسل برس بھی رہی ہے آگے رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی آٹھ آٹھ شانے بیان کی آٹھ دلائل بیان کی رفت بارک وطنی توحید پر جہاں رفت بارک و تعالیٰ کی توحید بیان ہوگی وہی پر رفتبارک و تعالیٰ کی صفت رحمان اور رحیم کا تذکرہ ہوگا ان کا ظہور ہوگا یہ دونوں چیزیں رفتبارک و تعالیٰ نے اکٹھے بیان کی اب یہاں پہ یہ سوال ہوتا ہے لا الہ ہو کے ساتھ اچید توحید بیان کرتے ہوئے رب ربتبارک وطالیہ نے رحمان اور الرحیم کا ذکر کیا باقی بھی اللہ تبارک وطالعہ کی صفات ہیں اتنی صفات کا مالک رب تبارک و تعالیٰ اس کے اسماء اتنے ہیں ان دو کا انتخاب کیوں ان دو کا انتخاب کیوں یہ بات سمجھنے والی اور غور کرنے والی ہے قرآن کریم میں جہاں بھی آتے ہیں رحمان اور رحیم اکٹھے آ رہے ہیں بہت سارے مقامات پر اکٹھے آئے ہیں بہت سارے مقامات پر یہ اکٹھے آئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ہیں الہوکم الہم واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اس رہا کر کے رحمان الرحیم اکٹھے آ رہے ہیں اور عقیدت توحید کے بیان کرتے ہوئے یہاں پہ دو وجہیں ہو سکتی ہیں رب تبارک و تعالیٰ کی جو علم ہے وہ تو ہم نہیں جانتے لیکن جو علماء بیان کرتے ہیں وہ کچھ چیزیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ رب تبارک و تعالی کی عظمت اور شان یہ کیا سے دنیا بھی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں لوگوں کے ذہن میں جو بات ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے جیسے کو بندہ کسی کی نظر میں بہت بڑا بندہ ہے اس کی عظمت اور شان اتنی اونچی ہے کہ اس کے آگے پیچھے باندائیں بائیں بندے ہی بندے ہے وہ باہر بھی نکلے تو آگے پیچھے گاڑی گاڑی پولیس بھی ساتھ ہے آگے پیچھے تو اور بھی لوگ ساتھ ہیں اس کے اور بھی گاڑی گاڑی لوگ بھی ساتھ ہیں کے ہر بندے کی رسائی ہے اس تک پہنچنا ہر بندہ بات نہیں کر سکتا اگر کسی کو اس بندے کے ساتھ کام پڑ جائے تو پھر کیا کرے گا اس کے وزیر ڈھونڈے گا اس کے یار ڈھونڈے گا اس کے رشتے دار ڈھونڈے گا اس کے تلب والے ڈھونڈے گا اس کے محلے والے ڈھونڈے گا اور انہیں جا کر کہے گا یار دیکھو بات وہ بندہ بہت بڑا ہے وہ ہم سے بے پرواہ ہے اسے ہماری کوئی پرواہ نہیں ہماری کوئی ضرورت اور حاجت نہیں ہے تو آپ چونکہ اس کے قریبی ہیں آپ وزیر مشیر آپ محلے دار رشتہ دار آپ اس کے قریبی ہیں آپ مہربانی کریں نا ہماری یہ ضرورت اس کا سامنے رکھ دیں ہماری یہ ضرورت ہے اس کے سامنے رکھ دیں اس کے سامنے بیان کر دیں ہم تو اس کے پاس جا نہیں سکتے کیونکہ اس کی عظمت اور شان اتنی اونچی ہے آگے پیچھے لوگ ہی لوگ ہوتے ہیں تو ہم اس تک نہیں جا سکتے آپ مہربانی کریں ہماری یہ ضرورت اس کے سامنے بیان کر دیں جی؟, جی یہ ایک دنیاوی قیاس ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور شان الکم الحم واحد لا اللہ الہ بیان کر کے جب لوگوں کے ذہنوں ذہنوں میں رب تبارک و تعالیٰ کی عظمت بٹھائی جا رہی ہے میں کہ لوگ کہیں یہ نہ ہو کہ لوگ اپنا دنیاوی قیاس کرتے ہوئے فلاں بہت بڑا بندہ ہے اسے ہماری پرواہ نہیں ہے میں کہیں یہ نہ ہو کہ لوگوں کے ذہن میں یہ آئے کہ رب تبارک و تعالیٰ بھی اتنی اونچی شان کا مالک ہے اسے بھی ہماری پرواہ نہیں یعنی کہ وہ ہمارے پرواہ نہیں کہ مطلب یہ کہ ہماری طرف متوجہ نہیں ہے وہ ہماری بات نہیں سننے رب تبارک بار کو ہماری طرف متوجہ کیسے ہوگا ربت بارک و تعالیٰ کہیں رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے بھی اسی طرح کر کے دنیا والے جس طرح ہلے تلاش کرتے ہیں ان کے قریبیوں کو تلاش کرتے ہیں کہیں یہ بھی نہ وہ کرنا شروع کر دیں اس نیت کے ساتھ کہ رب سنتا ہی نہیں اس نیت کے ساتھ وہ جو عقیدت تبصر ہے اس میں یہ نیت نہیں ہوتی اس میں یہ ہوتی ہے نیت کہ رب سنتا ہے سب کی رب سننے والا ہے وہی وہ سننے والا ہے اس کے علاوہ کوئی قبول کرنے والا نہیں ہے دعا لیکن وہاں یہ سوچ کار فرما ہوتی ہے کہ ہم پکارتے ہیں ہماری بھی سنتا ہے لیکن رب کے پیاروں کا نام لیں گے رب جلدی سن لے گا رب جلدی قبول فرما لے گا اس میں اور اس میں فرق یہ ہے اس میں تو یہ زیب میں بیٹھ جاتا ہے وہ ہماری سنتا ہی نہیں بڑا بندہ بے پرواہ پر ہماری ہم ہم کہاں سننی تو رب تبارک نے لوگوں کے ذہنوں سے یہ تصور ختم کرنے کے لیے کہ تم یہ نہ کہو کہ میں تمہاری طرف متوجہ نہیں ہوں کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ میں تمہاری سنتا نہیں ہوں کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ لوگوں کو ڈھونڈ کے تلاش کر کے جیسے تم اپنے دنیاوی لوگوں کے پاس جاتے ہو ایسے تمہیں میرے پاس آنا پڑے گا میں نا نا نا میں میں الرحمن الرحیم کہ وہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے ہم وقت متوجہ بھی ہے اور رحمت بھی فرما رہا ہے جس وقت کوئی چاہے کوئی یہ نہ کہ میں بڑا چھوٹا بندہ ہوں میں بڑا اخیر ہوں میں اسے کیسے پکار سکتا ہوں ربتبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کو بیا شرکت غیر ہر ایک یعنی کہ کسی کے فرق کے بغیر کسی قسم کا فرق کے بغیر ہر ایک کو ربت بارک و تعالیٰ نے تعلیم فرمایا کہ میری بارگاہ میں کھڑے ہو کہ تم نے یوں یوں مانگنا ہے میں تم ایسے کملے بھولے ہو تمہیں تو مانگنے کا طریقہ بھی نہیں آتا آؤ تمہیں مانگنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہوں بھی سکھاتا ہوں اس کی سکھانے کے لیے اپنا حبیبی بھیج رہا ہوں آؤ میری بارگاہ میں کھڑے ہو کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں طافر مانگا بتائیں بھائی ایک یہ تصور بندے کے لوگوں کے ذہن میں بیٹھ سکتا تھا کہ ربت بارک و تعلی ہے وہ تو بڑی عظمت اور شان کا مالک ہے ہماری سنے گئی کہاں وہ تو بے پروا ہے ہماری طرف متوجہ ہی نہ ہو تو ہم کیا کریں گے ایک ذہن میں تصور یہ آ سکتا تھا تو رب تبارک وتعالیٰ نے اپنی دو عظیم شانیں لفظ رحمان اور رحیم بیان کر کے رب تبارک وتعالیٰ نے لوگوں کے ذہنوں سے یہ تصوری ختم کر دیا کہ میں نا نا نا یہ نہ سوچو تم کہ میں سنتا نہیں ہوں کسی کی میں تو ہر ایک کی سنتا ہوں میں ہر ایک کے سننے والا ہوں اچھا جی دوسرا تصور لوگوں کے ذہن میں یہ آ سکتا تھا ربت بارک و تعلق جو ہے چونکہ کسی کا خوف ہونا کسی کے ڈر کی وجہ سے بھی بندہ بات نہیں کر سکتا کسی کے سامنے ہے یا نہیں خوف ہوتا ہے نا جیسے کئی جگہ بچے ہوتے ہیں اپنے ابا جی کے سامنے بات نہیں کر سکتے ہے یہ نہیں اپنے ابا جی کے سامنے بات کر سکتے وہ ہوتے ہیں کئیوں کی اما جو ہیں وہ سخت مزاج ہوتی ہے وہ اپنی اما کے سامنے بات نہیں کر سکتے ہوتا ہی نہیں ہوتا اور اسی طرح کر کے اگر یہ بات معاملہ بڑھے آگے تو کسی حاکم کو دیکھ لیں کسی علاقے کے ایس ایچ او کو دیکھ لیں وہ تو مومن ایسے ہوتے ہیں, جلال والے ہوتے ہیں ہے یا نہیں تو ان کو دیکھ لیں پھر آگے بڑھتے جائے معاملہ بڑھتے جائے کتنا بھی بڑا بندہ ہو ہو وہ ظالم جابر ہے ہاں؟ وہ بڑی شخص مزاج بندہ ہو تو کسی بندے کو اس کے ساتھ کام بھی پڑ جائے تو اس کے قریب یا نہیں یہاں بھی بندہ ڈھونڈتا ہے وہ سامنے نہیں جا سکتا نہ ہو سکتا ہے گولی مار دے آپ مہربانی کریں آپ جائیں اور میری ضرورت اس کے سامنے رکھ دیں آپ جائیں اور میری بات اس کے سامنے رکھیں یعنی یہاں پہ بھی بندے کے ذہن میں یہ بیٹھا ہوا کہ بندہ وہ جابر ہے وہ ظالم ہے وہ جناب بڑا کہر کرنے والا ہے کار برساتا ہے بندے پر وہ کوڑے برسا دیتا ہے وہ ظلم کرتا ہے بندوں پر تو رفت بار کو نے فرمایا کسی بندے کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ میری شانیں جو ہیں وہ میں کہار بھی ہوں میں جبار بھی ہوں میں پکڑنے والا بھی ہوں شدید القاف بھی ہوں ظلم بھی ہوں میں کہیں یہ نہ ہو کہ بندے جو ہیں وہ میری بار میں آنے سے ڈریں رفت بار کو اتارنے فرمایا کہیں یہ نہ ہو کہ میرا ڈر جو ہے وہ میری بار گاہ سے ہی نے دور کر دے وطلع نے اپنے عقید توحید کا جہاں بیان کیا نا رب تبارک وطلع نے وہاں سے جو دو شانے بیان کی ہیں وہ لفظ رحمان اور رحمیم کے ساتھ بیان کی ہیں میں نا رہا میں کہار بھی ہوں شدید اللہ علیہ وصولہ بھی ہوں میں زنتقام بھی ہوں سارا کچھ ہے لیکن فرمایے کہ تم میری بارگاہ میں آؤ میں رحمیم بھی ہوں اور رحمان بھی ہوں ہیں میں رحمیم بھی ہوں اور رحمان بھی ہوں یہ دو باتیں رب تبارک وطالع نے عامت الناس کے ذہنوں سے نکال دیں تمام لوگوں کے ذہنوں سے نکال دیں میں کہ یہ دو باتیں یہاں میری بارگاہ میں آ کے تم نے نہیں سوچنے سوچی میری بار میں آتے ہوئے یہ باتیں خیال میں نہیں لانی رب تبارک و تعالیٰ نے دونوں تصور ہی ختم کر دیے ایک یہ کہ رب تبارک و تعالیٰ اتنی بڑی شان کا مالک ہے ہماری کہاں سنے گا ایک یہ بات کہ رب تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ کہا ہے جبار ہے ضونتقام ہے شدید العقاب ہے تو ہم رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیسے عرض کریں کہیں یہ ہی نہ ہو کہ یہ بات میرے بندوں کو میرے قریب آنے سے روکے ربت بارک و نے جہاں اتنی بڑی عظمت اور شان بیان کی الح کو ملا ہوں واحد لا الہ الا ہوں یہ بیان کر کے ساتھ وہ رحمان الرحیم وہ رحمان بھی ہے وہ رحیم بھی ہے نہ نہ نہ اتنی بڑی عدم تو شان دماغ میں بٹھا کر کے تم کہیں یہ نہ ہو کہ رب تبارک و تعالیٰ کی ڈر سے اس کے خوف سے اس کی رحمت سے دوری نہ ہو جاؤ اس کی بارگاہ سے دوری نہ ہو جاؤ سن لو سبقت رحمتی غدبی رب تبارک و نے فرمایا کہ میری ایک ہے میرا غضب میرا جلال ایک ہے میری رحمت میں یہ ذہن میں رہے تم سب کے سارے لوگوں کے ذہن میں رہے میری میرے غضب سے میرے جلال سے میری رحمت اوپر ہے میری رحمت اوپر ہے میرے غضب سے میرے جلال سے ہے یا نہیں جی <سح apostles> یہ اس کی رحمت نہیں ہے <سح apostles> کہ بندہ ہزار گناہ کرے ہزار گناہ کرے بندہ تھوڑا سا رو پڑے سیات ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں <مستر! اس zitlar> بتائیں بھائی پوری دنیا کے میں کہیں تو بندہ کسی کی چوری کرتا رہے جب چور پکڑا جائے اور آ جائے معافی مانگنے کے لیے وہ کہیا جتنا چوری کیا تھا وہ تو ٹھیک ہے تیرے پاس رہے اتنا اور بھی دیتا ہوں وہ تو چوری والا جو کمایا تھا اس نے وہ تو نجائز تھا نا اس کے پاس وہ اور بھی اسے دے دے لیکن قربان دیا خالق اور مالک کی شان پر میں نے اتنے گناہ کیے ہیں تجھے بخشتا بھی ہوں جتنے تیرے گناہ ہیں نا ان کے بدلے میں اتنی نیکیاں بھی تیرے نام ہے کیونکہ مخلص ہو کے آ گئے نا تو اب مخلص ہو کے آ نا تو اب. اب کے نان. اب وہ بات نہیں رہی کہار اور نان نا نا اب ہمارا مخلص بندہ بن کے آ گیا ہے عظمت بٹھا ذہن میں جب عظمت بیٹھی نا دل میں تو بندہ ڈر گیا اس نے کہا کیا کروں اب میں وہ رونے کے لیے وہ رونے دھونے لگا رب کی بارگاہ میں جب آیا تو رب تبارک بتایا تو اب میری دو شانیں یاد کر میں رحیم بھی ہوں اور رحمان بھی ہوں <سلام> تو واپس آ جا وہ واپس مڑا ہوئے کیا شان ہے یار <متحدث> ہے کریم کے کرم کی حد نہیں ہو گئی لفظ رحمان کی شان کا عجب ظہور ہو رہا ہے گھر بت پرست باز آ ہرانچ ہستی باز آ میں تو جو بھی ہے واپس آ جا میں تو پرست ہے آگ کی پوجا کرنے والا ہے، تو جو بھی ہے واپس اور جا اور کہ اگر تو مومن ہے مسلمان ہے گھر ستبار تو سو بار توبہ کر کے توڑ بھی بیٹھے نا اور پھر بھی واپس آ جا میری دامن رحمت کے سارے دروازے کھلے ہو میری کے سارے دروازے کھلے ہوئے میرا دامن رحمت پھیلا ہوا ہے تو آ جا واپس تو تبض رحمان اور رحیم کی شان کا عجب ظہور دیکھے گا اور تیرے گناہوں پہ معافی کے کلم پھر کے تیرے گناہوں کو بھی قیمتی بنا دوں گا میں ان کے بدلے میں بھی تجھے نیکی آتا فرما دوں گا دہائیں بھئی کیسی شان کا ظہور ہو رہا ہے کیسے رب تبارک و تعالی نے اپنی عظمت کو بیان فرمایا اور لفظ رحمان اور رہیم کا عجب اظہار ہو رہا ہے آگے دیکھیں جی آگے انہی دو چیزوں کا علوحیت وحدانیت وحدت توحید اس کا اور اگر رتبارک و تعالیٰ کی صفت خالق کا خالقیت کا مالکیت کا ہیں اور اس کے جناب رحمان اور کا اظہار رفتار کو تعالیٰ فرما رہا ہے اور آگے آٹھ قسم کے دلائل بیان کیے اپنے الح واحد ہونے پر اور رحیم, اور رحیم اور رحمان ہونے پر دیکھیے جی رفت بارک وطالیہ نے بے شک آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق میں اسمانوں اور زمینوں کی تخلیق میں ربتبارک و تعالی کے علا ہونے اور رحمان اور رحیم ہونے کی بڑی دلیل ہے بتائیں یہ زمین جو رب تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے جیسے میں نے پہلے بیان کیا تھا اگر یہ کچڑ کی طرح ہوتی تو کوئی چل بھی نہیں سکتا جس کو دیکھے وہ کہتے میں پھنسا ہوا ہوں کوئی کہتا میں وہ کہیں جا نہیں سکتے پھنسے ہی ہوتے کسی وہ سینکڑوں ایکڑ رقبہ ہو وہاں پہ پانی بھرا ہوا ہو زمین ساری کچڑ والی گھبڑ والی ہو تو بتائیں کوئی بندہ وہاں سے نکل سکتا ہے وہ تو بھوکا پیاسا بھوک ہی ہو جائے گا نکلتے نکلتے ہے یا نہیں ربت بار کو تعالیٰ نے فرمایا زمین کی تخلیق میں اور آسمان کی تخلیق میں رب تبارک و تعالیٰ کی بہدانیت کی دلیل ہے کے رحمان اور رحیم ہونے کی سخت بنائی اتنی نہ لوہ طرح ہو تو بندہ کچھ کاشت ہی نہ کر سکے لوہ طرح ہوتی کچھ بھی نہ نکلتا بندے بتائیں لوگ تو ایسے بیٹھ رہتے نہ اس میں سے سبزیاں اگتی نہ اناج اگتا نہ پھل اگتے کچھ بھی نہ اگتا یہ تبارک و تعالی نے کرم فرمایا اور اس طرح کر کے آسمان کو رب تبارک رفتبار نے بنایا بغیر ستون کے آسمان کھڑے مختلف رنگوں کا آسمان بنایا اور یہ زمین کو ہی آپ دیکھ لیں زمین سے کیسے لوگ نکلتے ہیں ایک ہی زمین ہے زمین پر رہنے والے ایک ہی زمین پر رہنے والے لوگ کئی لوگ دانا اور فہیم ہیں اکر والے ہیں کہیں پہ مولیام رضا پیدا ہو رہا ہے تو کہیں پہ سر سور پاگل پیدا ہو رہا ہے اسی زمین پہ دنا لوگ بھی پیدا ہوتے ہیں اور اسی زمین سے قودن احمق اور پاگل لوگ بھی پیدا ہوتے ہیں غذا سارے ایک ہی طرح کی کھا رہے ہیں دونوں کھا یا نہیں دونوں ہی کھا رہے ہیں اور عقل کسی کو بھی نہیں ہے مختلف قسم کی چیزیں آپ دیکھتے ہیں نا اچھا رنگ مختلف عقل فہم مختلف ہے یا نہیں ایسا یہ رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہے یا نہیں اس کے رحمان اور رحیم ہونے کا اظہار ہے یا نہیں اچھا آگے دیکھے گی میں وقت اور رات اور دن کے اختلاف میں رات دن کا اختلاف دیکھ تو یہ ہے کہ رات چلی گی دن آ دن آ رات چلی گی اس طرح کر کے یہ اختلاف ہے اور دوسرا اختلاف یہ ہے رات بڑی ہوگی دن چھوٹا ہو گیا دن چھوٹا ہو گیا رات بڑی ہوگی ہے یا نہیں جیسے رات اور دن کا اختلاف ایک یہ بھی ہے دن کے وقت جو ہے وہ بندے کے اندر چستی ہوتی ہے اچھل کود کرنے کو دل کرتا ہے بندہ اندھیرا ہوتا ہے تو کیا کرتے وہ جو درخت وہ جو پھل وہ جو اناج سارے کے سارے کچھ رات کی ٹھنڈک سے کچھ دن کی گرمی سے پکتے ہیں وہ ویسے ویسے رہ جاتے سورج کی گرمی سے پکتے ہیں اور چاند کی روشنی سے میٹھے ہوتے ہیں اگر سورج نہ ہوتا تو پکتے نہ ہیں اور چاند نہ ہوتا تو پھیکے ہوتے اپنا. کڑبے ہوتے کھٹے ٹیٹ ہوتے ہر بندہ کھا کے منہ ایسے بنا رہا جیسے نمبو چوب کے بیٹھا ہو یا نہیں ایسا تو یہ رفت بار یہ رات اور دن سبحان اللہ صبح رفت بارک ہوتا نا ان میں اختلاف رکھا ہم نے پھر رات اور دن کو آپ آسمان کو دیکھیں اس میں ستارے دیکھیں سیارے دیکھیں چاند کو دیکھیں سورج کو دیکھیں ان کے طلوع ہونے کے اوقات غروب ہونے کے اوقات سارے کے سارے اختلاف آپ دیکھیں ایک کا دوسرے سے بڑے ہونا ایک کا دوسرے سے چھوٹے ہونا یہ رفت بارک ہوتا ہے کہ بحدانیت کی اور رحمان اور رحیم ہونے کی دلیل ہے یہی سورج نہ نکلتا سورج کی پیدائش جو ہے رب تبارک و تعالی کی توحید کی دلیل ہے farmers... اللہ تعالی کی وحدانیت کی دلیل ہے اور سورج کا یہ جناب پورے دنیا کے پوری زمین کے جناب پھلوں کو اناج کو پکانا جو ہے رب تبارک و کے رحمان اور رحیم ہونے کی دلیل ہے اس طرح کر کے چاند کو پیدا کرنا رب تبارک و تعالی کی توحید کی وحدانیت کی دلیل ہے کیونکہ ایک ہی وقت میں جناب رفت بارک و تعالی نے اسے پیدا فرمایا پھر اسی کے حکم سے چل رہا ہے کوئی اور ہوتا تو وہ اسے دائیں بائیں چلاتا ادھر ادھر خراب ہو جاتا وجود ہونا روزانہ کے ہونا اور بندہ آم بھی جائے مارکیٹ میں بازار میں چلے جائے آم لینے کے لیے وہ آم بھی اس کا منہ کا رہا ہوتا ہے مشرق کا زریہ تمہیں آتی اور میرے رب کا کھا کے اسی کا اسی کا انکار کرتا ہے کسی اور کے سامنے جھکتا ہے اتنا بڑا بیکار رہتا ہے تمہیں ربت بارگ و تعالی کی, کی بہدامیت پر اور اس کے رحمان اور رحیم ہونے کی بہت بڑی لے باقی چیزیں ساری چھوڑے ایک گندم کا دانا لے لینا وہ بھی مشرک کا منہ چڑا رہا ہوتا ہے تمہیں حیا نہیں آتی بڑے کمونی ہوتے ہو بڑے بے شرم ہو بڑے پاگل ہو تم کیا کرتے پھرتے ہو ہیں جس رب نے مجھے بنایا ہے اللہ اکبر جس رب نے مجھے پیدا کیا ہے کمپل نکالی پودا بنایا پھر مجھے پکایا سورے نکال کے پھر میرے اندر ایک خاص قسم کی لذت رکھی چاند کی روشنی دے کر ہیں اس کا انکار کرتا تیرے سے بڑا بے حیاء کون ہوگا دنیا جہان کی ایک ایک چیز کو آپ دیکھیں زمین میں خالق اور مالک نے کیسے ما اختلاف رکھا ہے مٹی اسی میں سے میٹھی خجور نکر رہی ہے اسی میں سے کھٹا لیمون نکر رہا ہے اسی میں سے کڑوا کوڑا کوڑتما نکر رہا ہے کوڑتما کہتے ہیں اسے وہ نکر رہا ہے جناب ایسی ایسی چیزیں آپ تبارک وطالوں نے یہ محض اس کے حکم سے نکر رہی ہے ہے یا نہیں ورنہ جنا ایک ہی مکھن ہو ایک ہی مٹکے سے نکالے یہ کڑوا ہو یہ میٹھا ہو یہ پھیکا ہو یہ کسی اور مدے کا یہ کسی اور رنگ کا ہوتا ہے یا ایک ہی رنگ ہوتا ہے سارا ایک ہی ہوتا ہے نا لیکن خالق اور مالک کی صفت رحمان بھی دیکھیں صفت رحیم بھی دیکھیں صفت لوہید بھی دیکھے اگا رہا ہے اگا رہا ہے جی رفتبارک و تعالیٰ کی جہاں پہ الوحیت کی دلیل ہے وہیں پہ اس کے رحمان اور رحیم ہونے کی بھی دلیل ہے مہربان جو ہوا بندے پیدا کیے ان کے لیے اناج اگا رہا ہے ان کے لیے پھل اگا رہا ہے پھر زمین ایک ہے رنگ برنگے پھل اگا رہا ہے مختلف لذت کے مختلف مزے کے پھل اگا رہا ہے رفتبارک و تعالیٰ پھر مختلف اناج اگا رہا ہے رفتار کو مطالعہ پھر میدے کے اندر قبول کرنے کی رفت بارک و تعالیٰ نے بکت رکھ دی اس کے اندر یہ احساس پیدا کر دیا کس چیز کو قبول کرنا کس کو قبول نہیں کرنا پھر ناک کے اندر حص رکھ دی کہ غلط چیز میرے تک پہنچنے نہیں دیتا ہے ہاں ناک کے اندر ایسی حس رکھی کہ فوراً میرے کا یہ دماغ کا ہارن بجنا شروع ہو جاتا ہے ناگ بندے کا چڑھنا شروع نہیں نہیں نہیں یہ نہیں کھانی بتائیں میرے تک تو گیا ہی نہیں قبول کرنا نہ کرنا تو میدے کا کام تھا پہلے بار آرام بجنا شروع ہو گیا یہ رفت بارک وطالہ نہیں ہے ہمارے اندر ہے اتنا کچھ دیکھنے کے بعد یہ الو کا پٹھا ہی ہوگا جو میرے رب کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے جھکنا شروع کر دے اس سے بڑا پاگل کا ہی کوئی نہیں ہے پوری کائنات کے اندر جو رب تبارک وطالعہ کی الو کے وحدانیت کے توحید کے وحدت کے دلائل دیکھ کر رحمان الرحیم رحیم ہونے کا عجب اظہار دیکھ کر پھر کسی اور کے سامنے جھکتا رہے دیکھی جی ربتبارک وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ میں کہ ول فلک اللاتی تجریف البحر بما ينفع الناس اور کشتیاں بڑی بڑی کشتیاں جو سمندر میں چلتی ہیں جس میں لوگوں کو نفع ہوتا ہے میں ان میں بھی لفظ ربتبارک وتعالیٰ کہ واحد ہونے کی الٰہی واحد ہونے کی اور رحمان اور رحیم ہونے کی بڑی دلیل ہے۔ ان میں بھی بڑی دلیل ہے وہ کیسے جی ایک تولہ لوہا ایک تو سونا چاندی پتل تانبا آپ پانی میں پھینک دیں ڈوبے گا نہیں ایک کلو پانی میں ایک تولا سونا ایک تولا چاندی ایک تولا پتل یہ ڈوب جائے گا جہاں پہ اربوں خربوں ہماری گنتی ختم ہو جائے سمندر اتنے ٹن پانی کھڑا ہو پورے پورا جہاز لوہے کا چھوڑ دیا جائے اور وہ نہ ڈوبے یار یہ میرے رب تبارک بتا کہ واحد ہونے کی دلیل نہیں ہے پانی کا لوہے کا مزاج ہی نہیں ملتا تھوڑا سا ڈالا نا ڈوب گیا गया. جب تھوڑا ڈوب رہا ہے تو زیادہ تم بھی ڈوبنا چاہیے ہے نہیں پانی کا اور لوہے کا مزاج نہیں پانی کا کام ہے ڈوبو لینا لوہے کا کام ہے ڈوب جانا لیکن وہ اتنا بڑا لاکھوں ٹن ہزاروں ٹن سامان اٹھائے ہوئے لوہے کا جہاز جو ہے وہ جناب تیر رہا ہے یہ جی ربت بارک مطالعہ کے واحد ہونے کی اور رب تبارک مطالعہ نے جو ایک مختلف مزاج چیزوں میں جو رب نے اتحاد پیدا کیا ہے کہ نہیں سمجھ آپ یار سارا کو چھوڑیں ایسے ایسے آپ اور میں ہم ذرا غور کرتے ہیں اس بات پر بندے کا مزاج کیسا ہے اور عورت کا مزاج کیسا ہے دونوں کا مزاج مختلف ہے یہ نہیں یہ نہیں دونوں کے مزاج مختلف ہے لیکن رب تبارک مطالعہ ایسا خالق اور مالک ایسا کریم ہے ربت بار کو مختلف مزاج چیزوں میں ایسا اتحاد پیدا کر دیا ہے ان کے اتحاد سے عجیب و غریب منافع سامنے آ رہے ہیں ہمارا جو وجود ہے ہم جو بیٹھے ہیں یا آگے آ کے بیٹھیں گے وہ سارے کے سارے مختلف دو مزاج مختلف مزاج دو انسانوں کے اتحاد کی وجہ سے جو خالق اور مالک نے ان کے درمیان رکھ دیا ہے اس کا نتیجہ اور الرٹ ہوگا بتائیں بھائی دو مختلف مزاج اور اس طرح کر کے نہ پانی کا مزاج ملتا ہے آپس میں نہ لوہے کا مزاج ملتا ہے آپس میں لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا کریم ہے کہ میں میرے بندے پریشان نہ ہوں ہزاروں میل فاصلہ اور ہزاروں ٹن وزن لے کے وہی پانی لوہے کا مزاج ملتا نہیں تھا رب نے اتحاد پیدا کر دیا ہے رب کا حکم آ گیا ہے دونوں میں اتحاد ہو گیا دونوں اکٹھے ہو گئے یہ الگ بات ہے دو بندے آپس میں اتحاد نہ کریں دو مولوی اتحاد نہ کریں دو پیر اتحاد نہ کریں دو دربارے آپس میں اتحاد نہ کریں دو حکمران آپس میں اتحاد نہ کریں لیکن قربان جائے رب تبارک و کی روحیت پر وحدت پر توحید پر اس کی عظمت اور شان پر یار بندہ کروڑوں بار قربان جائے یار رب تبارک وطالعیٰ نے اتنی بڑی دلیل بیان فرمائی اور اتنا رحمان اور رحیم کا عجب ضرور فرمایا میں بندے پریشان ہوں گے رب تبارک و نے ایسا نظام قائم فرما دیا وہ مختلف المزاج دو چیزوں میں ایسا اتحاد پیدا فرمایا کہ ہمیں وہ لے کے جا لے کے آ بھی رہا ہے اور آگے دیکھیں جی رفت بار نے ارشا فرمایا میں اور آسمان سے پانی کو نازل کیا رب تبارک و تعالی نے اور دیکھیں مزے کی بات اور حیران کن بات ہے کہ آسمان سے پانی کا آنا بادلوں سے جو پانی برستا ہے یہ رب تبارک و تعالی کی جہاں پر الوحیت کی دلیل ہے نا وہیں پر رب تبارک و تعالی کے رحمان اور رحیم ہونے کا عجب اظہار ہے تعالی کی قدرت دیکھیں ہزاروں ٹن پانی لے کے بادل گھوم رہا ہے اور وہ ہی بادل جو ہزاروں ٹن پانی اٹھائے ہوئے وہ ایسے جناب اس میں سے جہاز گزر جائے جہاز کو کچھ بھی نہیں لگتا بادلوں سے گزرتے گزرتے نہیں جہاز کبھی کسی نے دیکھا کہ وہ جہاز گیلا ہو گیا کہ بادل میں سے گزرا جہاز گیلا ہو گیا اور پانی اس میں کتنے ہزاروں ٹن اور رب تبارک و تعالیٰ کا رحمان اور رحیم ہونا دیکھیں اتنا پانی رب تبارک و تعالیٰ اسے حکم فرما دے کہ ایک ہی جگہ انڈیل دے ہزاروں ہزاروںن پانی ایک ہی جگہ پہ جتنے بندے آئیں گے سب بھی کھوپڑی ہے آج جو کہہ رہا تھا کہ ہم نے بارش کا بلاب بھٹو ہم نے ریکارڈ توڑا ہے بارش کا بارش زیادہ آتی ہے تو پانی زیادہ آتا ہے تھوڑی آتی ہے تو تھوڑا آتا ہے وہ جو اتنا حکیم اور فلسفی حکیم اور بیٹھا تھا بیچارہ آمک اور پرلے درجہ کا پاگل پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے ان لوگوں کو وہ پ... سمجھتے کہ ہماری کون بدھ ہے باقی بدھ ان کو اپنا ولی اللہ سمجھتی ہے हैं? हैं? ان کے لیے تو وہ جناب اس وقت حضرت بائی اجستانی ایسے ہی ہے نا تو ان کے لیے تو بڑے ہیں سارے جن کے لیے اپنا ایمان دین بیچ کے کھڑے ہیں وہ تو ان کو بڑا ولی سمجھتے ہیں تو رب تبارک و تالا اگر یہی بارش ایک ہی جگہ پہ پڑ جاتی بتائیں لوگوں کے مکان تباہ ہوتے نہ ہوتے مکان تباہ ہو جاتے بندے نیچے جاتے, جاتے, جانور نیچے جاتے, جاتے. جہاں پہ ہزاروں تان پانی پڑتا اتنا اونچائی سے بتائیں زمین میں کنویں کھود جاتے بڑ بڑے بڑے کنویں کھود جاتے تو لوگ جو پانی لینے کے لیے ایک ہی جگہ جاتے پھر وہی افرتفری ہونی تھی لیکن خالق اور مالک نے عجب نظام بنایا ہے جی تھوڑا تھوڑا تھوڑا تھوڑا کر کے ایک ایک کترا پانی کے گراتے کا گراتا رفتار کو کیا یار بندہ غور کرے میں کہتا ہوں قسم خدا کی بندہ کبھی سر نہ اٹھائے رب تبارک بتا رہا شان میں اگر غور کرے نا اس کے رحمان اور رحیم ہونے میں تو میں کہتا ہوں اس کی زندگی ایسے گزر جائے کبھی ساری نہ اٹھا سکے ایسا رفتارہ نے کرم فرمایا یا آگے دیکھیں جی رفتار نے مفا یا بہلا بادیا پھر ہم نے اس پانی کے ساتھ بنجر زمین کو زندہ کر دیا زمین بنجر ہو گئی تھی سریلی ہو گئی تھی زمین نے کچھ اگوانا چھوڑ دیا خشک ہو گئی زمین رب اور نے ہم نے بارش برسائی زمین کو پھر سر سبز و شاداب کر دیا سب آن سب آن آن اس میں سے پھینک جا پھل اگنے لگے درخت اگنے لگے گھاس اگنے لگا ہر طرح کی چیزیں ہو گئی وہاں سے اور ابتبار کو بتا رہے ارشا فرمائے جی اللہ اکبر وبس صفی ہامکل یہ بھی تو رب تبارک و ہے نا جس نے بارش کا پانی پانی جو بھی ہو پانی کا اور نبتات کا حیوانات کا مختلف المزاد چیزوں کا आपस میں اتحاد پیدا کر دی ہے اتحاد کی بات دینا ہر جگہ ذہن میں رکھیے گا یہ رحمان الرحیم ان کی بہت بڑی دلیل ہے کہ رب تبارک و نے ان میں اتحاد رکھ دیا آگے دیکھیں جی فرمایا کہ اور اس میں زمین میں ہم نے جانوروں کو پھیلا دیا چھپائیوں کو ہم نے پھیلا دیا یعنی کہ چھپائیوں کی زندگی کے مدار پانی اور زمین میں سارے ہوئے رفتبار نے یہ بھی بڑا کرم فرمایا مختلف مزاج جانور اور انسان کا مزاج ملتا ہی نہیں ہے یا نہیں کہ ملتا ہے لیکن وہی جانور جو ہے اسی جانور سے حاصل ہونے والا دودھ انسان کے لیے مزاج کے موافق بنا دیا اسی جانور سے حاصل ہونے والا گوشت انسان کے مزاج کے موافق بنا دیا بلکہ اس کی طبیعت کے لیے مرغوب بنا دیا بندے کی طبیعت چاہتی ہے کہ میں گوشت کھاؤں بندے کی طبیعت چاہتی ہے کہ میں دودھ پیوں ہے یا نہیں ایسا اور مزدار بات دیکھیں پھر اب تبارک و مختلف المزاج مزاج دو چیزیں جو ہیں ان میں اتحاد ایسا قائم فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے کہ وہ گدھا جو ہر وقت ٹانگیں مارتا رہتا ہے انسانوں کے ساتھ رہتا ہی نہیں اسی گدھے کو رب تبارک و تعالیٰ نے بندے کے تابع کر دیا हैं? اسی بیل کو اونٹ کو گھوڑے کو خچر کو ان کے تابع کر دیا ایسا اتحاد پیدا فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے ان دو مختلف مزاج چیزوں کے اندر وہی جانور جو بھاگنے والے تھے اچھل کود کرنے والے تھے چھوٹے سے بچے کے تابے دار بن کے کھڑے ہوتے ہیں. بتائیں بھائی یہ اس کے رحمان اور رحیم کی دلیل ہے یا نہیں اس کی روحیت کی دلیل ہے فرما رب تبارک آگرہ وہ تصریف تصری ہے اور ہواؤں کا چلنا جو ہے یہ پھر رفتبار کو مطالعہ کی توحید کی اور رفتبارک و تعالیٰ کی رحمان اور رحیم انہوں کی دلیل ہے وہی ہوائیں جو ہیں وہ کبھی گرم چلتی کبھی ٹھنڈی وہ سورج کی گرمی اس میں شامل ہو تو وہ گرم ہوا اناج کو لگے پھل کو لگے تو پکنا شروع ہو جائے وہی ہوا اس میں چاند کی ٹھنڈک آ جائے اس میں ہے تو وہی ہوا جو ہے اناج کو لگے تو میٹھا ہونا شروع ہو جائے پھلوں کو لگے تو میٹھا ہونا شروع ہو جائے جی وہی ہوا اگر ٹھنڈی ٹھنڈی چلتی رہے تو بندے بیمار ہو جائے اگر وہ گرمی گرم چلتے رہے تو بندے ابل جائیں سارے ہے یا نہیں تو رب تبارک کو نے ہوا کے اندر ٹھنڈا ہونا اور اس کا جناب گرم ہونا اور پھر اسی ہوا کا تیز ہونا مدھم ہونا درمیانہ ہونا یہ رفتار کو تصریح تصریف جو رکھا پھر شرقی ہوا مشرقی ہوا مغربی ہوا شمالی ہوا جنوبی ہوا کون سی ہوا سے جناب بادل ادھر کو جاتے ہیں کون سی ہوا جاتے کو دور کرتی ہے یار کو بندہ بیٹھا ہو کوئی, غیر کوئی بھی کسی بھی چیز کی بدبو پھیل جائے تو بتائیں کھڑی ہی رہے ہیں تو بندہ صرف اسی بات پہ غور کرے نا میں <سؤال> کہتا ہوں کسب کہ خدا کی وہ رب تبارک کو کہ رحمان اور رحیم ہونے کے سامنے جو سر سجدے میں رکھے کبھی اٹھائے ہی نہ یہ ہوائی ہے جو بدبو کو دور کرتی ہے یہ ہوائی ہے جو ہمارے لیے یہ رفت بارک و تعالیٰ تصریف میں یہ ہواؤں میں اور یہ بادل جو قابو کیے ہوئے آسمانوں میں اور زمینوں کے مابین میں یہ بھی چلتے پھرتے رب تبارک و تعالیٰ کی لوحیت کی رب تبارک و تعالیٰ کے خالق اور مالک ہونے کی رب تبارک و تعالیٰ کے رحمان اور رحیم ہونے کی بہت بڑی دلیل ہیں اللہ اکبر آگے رکتبار کو بات ہی ختم فرما دی میں ان سب چیزوں میں میں اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں سبحان یہ نہیں میں جو بیان ہو چکے ہیں بس یہی ہے میں نا نا نا تم غور کرتے جاؤ نشانی تمہیں نظر آتی جائیں گی اب کیا ہوا تو میں کہ یہ ساری چیزیں یہ کہتے ہیں رقت بار گوتل نے وہ ساری چیزیں بیان فرمائی بیان کر کے ری اس میں والوں کی یعنی عقل والے جو ہیں وہ ان ساری چیزوں میں غور و فکر کر کے چندمبر کر کے ربت بار ایک پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے رحمان اور رحیموں نے مان لاتے ہیں سارے پاگل کے پاگل ہیں وہ جب ان چیزوں میں جتنا غور کرتے جاتے ہیں اتنا رب تعلق کے منکر ہوتے جاتے ہیں رب تعلق کے منکر ہوتے جاتے ہیں تو وہ سینسدان سینسدان نہیں ہے اور رب تعالیٰ انہیں فرماتے وہ اکل والے نہیں ہیں جو ان میں غور کرتے جائیں اور رب کسی منکر ہوتے جائیں اب بتائیں یار ہم نے تھوڑا سا بات کو کھولا ہے ہیں بارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان کیسا ہی تازہ ہوا ہے اس کے رحمان اور رحیم انہیں پر الوحیت انہ پر بادت پر توحید پر،, پر،, پر کیسا مزہ آ گیا یار یہ باتیں کر کے اور سن کے ایمان تازہ ہو گیا ہے تو بتائیں اگر یہ الو کے پٹھے جو سائنسدان بنے پھرتے ہیں یہ اگر اس طرح غور کریں جیسے رب تبارک و تعالیٰ غور کرنے کا منج دا ہے ہمیں تو انہیں سمجھنا ہے پھر رب تبارک بتا رہا کہ کی توحید, کیaz. توحید, تو توحید。کی یہ منکر کیوں ہو جائیں یہ توحید توحید رب کے وجود کے منکر ہو پاگل کے بچے اس لیے تبارک یہ جو ہے نامراد ہد بھائی جسے جی کہتے ہیں کو قرآن کا دشمن ہے رسول اللہ کا دشمن ہے پردے کا انکار کرتا ہے مزاق اڑاتا ہے پردے کا کہتا ہے جو پردہ کرتی نا اور یہ پاگل ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کے کہا ہے نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے کہا یہ ڈی نے نام رام خورد عالم جی ہودی ورسٹی کا اسلام آباد وہ کہتا ہے کہتا ہے وہ کہتا ہے یہ جھوٹے مولوی یہ باتیں جو احادیث میں بیان ہوئی ہیں کچھ بھی نہیں یہ یہ ابن میں جو لڑکیاں پردہ کرتی ہیں کہ مجھے کیا ان کا پاگل آئی تو بنہ رتنفیز یا تل قوم یاخلوم بھائی اس میں ضرور نشانی ہیں اس قوم کے لیے جو عقل والی ہو کہتے ہیں ہم ہماری پنجابی زبان میں عقل آئے تھے سوچیں سوچاں عقل نہیں تھے موجے موجاں تو وہ کر رہے ہیں ہیں جن کو رب نے عقل دی ہے نہ فام دیا ہے وہ غور کرتے جاتے ہیں رََ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا سر زیادہ جھکتا جاتا ہے اور جن کو عقل نہیں ہے وہ پاگل ہیں وہ موجی کر رہے ہیں پھر وہ کہتے ہیں جب رب ہے ہی نہیں عبادت کیا ہے اس کو ماننا کیا اس کی توحید کیا پھر رحمان الرحیم رحیم انہیں کا ماننا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ حضور کی ساری امت کا ایمان محفوظ فرمایا